بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات آئیے ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کا لیکچر نمبر 33 سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 32 میں بتایا تھا کہ اب ہم ایک سیکونس آف لیکچرز استعمال کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا شروع کریں گے کہ جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے امپلیمنٹیشن کے اسٹیپس کیا ہیں یا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا امپلیمنٹیشن سائیکل کیا ہے یا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا لائف سائیکل کیا ہے تو یہ مختلف ناموں سے ایک ہی چیز کو بتایا جاتا ہے تو جو پچھلا لیکچر تھا میں نے اس میں آپ کو چند میتھڈالوجیز کے بارے میں بتایا تھا جو کہ پریویلنٹ ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنانے میں اس میں ایک بات کا آپ خیال رکھیے گا کہ جو مختلف کمپنیز یا آرگنائزیشنز یا ونڈرز جو ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹ کرتے ہیں اور جو کہ بڑے اکسپیرینسڈ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ایسے اسٹرکچرز اور میتھڈالوجیز بنا کے رکھی ہوتی ہیں جو کہ وچ آر اسپیسیفک ٹو اے پرٹیکولر ڈیٹا ویئر ہاؤس آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ انشورنس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس یا جیسے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کا ڈیٹا ویئر ہاؤس تو ان کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں کیا کیا اسٹیپ کرنے ہیں کب کون کون سی چیز کرنی ہے اور عام طور پہ یہ جو انفارمیشن معلومات ہوتی ہے یہ بڑی کانفیڈینشیل ہوتی ہے اور یہ سوائے اپنے جو انٹرنل ایمپلائیز ہیں ان کے علاوہ کسی کو بتائی نہیں جاتی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیٹ پہ بھی ایسی چیزیں نہ ملیں جو چیز آپ کو ملے گی وہ بڑی جنیرک سی ہوگی تو جو چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے یعنی کہ جو روڈ میپ ہے یا جو لائف سائیکل ہے ڈیٹا ویئر کا وہ بھی خاصی حد تک جینیرک اور جب اس کو آپ سپیشلائز کرنا چاہیں گے کسی ایک اسپیسیفک ڈومین میں اپلائی کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ اور سٹیپس ہوں گے جو کہ ہم اگر کسی ایک اسپیسیفک ڈومین کو ڈسکس کریں گے تو پھر وہ بہت زیادہ چیز ڈومین اسپیسیفک ہو جائے گی لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ریل لائف اپلیکیشن کی طرف نہیں جائیں گے ہم صرف تھیوری کے گھوڑے دوڑاتے رہیں گے ایسی بات یقین نہیں ہے چونکہ ان لیکچرز کے بعد جو کہ جنریک لیکچرز ہیں امپلیمنٹیشن اسٹیپس میتھڈالوجیز یا لائف سائیکل میں آپ سے ڈسکس کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا ایکچوئل امپلیمنٹیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس کی وچ از ویری اسپیسیفک ٹو آور اون کنٹری یعنی کہ جو ہمارے ملک کے لیے بھی بہت زیادہ قابل استعمال ہے اور استعمال کی بھی جا رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے اب کن لائنز کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب شروع کرتے ہیں لیکچر کو لائف سائیکل روڈ میپ یہ لائف سائیکل روڈ میپ کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹا ویراؤز کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں کون کون سے سٹیپس آئیں گے اور اس میں کون سی چیزیں پیرل میں چلیں گی کون سی چیزیں سیکوینشلی چلیں گی یعنی کہ ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اور کون سی چیزیں جو ہیں جس میں کہ فیڈ بیک ہوگی یعنی کہ آپ ایک اینڈ تک جائیں گے اس کے بعد آپ واپس آئیں گے اور اس کو آئٹریٹیولی کریں گے اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا بلکہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ڈیٹا وغیرہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئٹریٹیولی کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ پہلی ہی دفعہ میں اس کو صحیح کر لیں کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے تو جو لائف سائیکل روڈ میپ ہے وہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے میں آپ کو ایک ڈائیگرام بتاؤں گا ایک شکل دکھاؤں گا اس میں باری باری ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے کمپوننٹس کو اور وہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسی کمپنیز میں جائیں گے جو کہ ڈیٹا ویراؤز امپلیمنٹ کر رہے ہیں بہت سے مواقع ہیں بہت سی جگہ پر امپلیمنٹ ہو بھی چکا ہے اور ہونا بھی ہے تو یہ جو میں آپ کو روڈ میپ بتا رہا ہوں یہ ایک ٹیسٹڈ روڈ میپ ہے یہ ایسے لوگوں نے بنایا ہے جن کا بڑا تجربہ ہے ڈیکیٹس کا دہائیوں کا تجربہ ہے اس کو سمجھیں اس کو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھ لیں کانسیپٹ کو تو میرے خیال میں مزید بات کرنے سے بجائے میں اب اس کو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں تو کچھ میں آپ کو اسکرین پہ انیمیشن کے ذریعے بتاتا ہوں یہ جو روڈ میپ ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اس میں پہلا فیس پروجیکٹ پلاننگ کا ہے اس لیے کہ آپ ایک ایسا کام شروع کرنے لگے ہیں جس میں بہت سی کمپلیکسٹیز ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کی بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی بہت سارے کمپونیٹس کی انٹریکشن ہے اکراس دا آرگنائزیشنس اپ دا آرگنائزیشن ڈاؤن دا آرگنائزیشن تو ایسا کام کرنے سے پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں یہ بتاؤں گا بھی اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے کے بعد جو اگلا فیز یا کمپوننٹ آتا ہے وہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دونوں بلاکس ہیں ان میں ایک بائی ڈائریکشنل ایرو بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروجیکٹ پلاننگ اور بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ان میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے ان میں انٹرپلے بھی ہے یعنی کہ آپ بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن آپ یوزر سے لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا پروجیکٹ پلان میں کچھ چینجز کرنی پڑیں اور آپ اس میں چلتے رہیں گے اس وقت تک کہ آپ تیار نہیں ہو جاتے اگلی اسٹیج یا اگلے فیز میں جانے کے لیے بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن سے تین برانچز نکلتی ہیں یعنی کہ بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن تین چیزوں کو فیڈ کرتی ہے پہلی چیز تو ہے جی ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن یہ زیادہ تر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے ڈیل کرتا ہے اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیکنیکل آرکیٹیکٹس ہیں جو کہ پروگرامرز ہیں جو ہارڈ ویئر کے ایکسپرٹس ہیں کمپیوٹر انجینئرز ہیں یہ اس طرح کے لوگوں کا ڈومین ہے اس میں سے جو دوسری شاخ نکلتی ہے وہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ہے یہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا اس میں بھی کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں اس میں ڈی ایس ایس ایکسپرٹس ہیں بزنس کے ایکسپرٹس بھی ہیں اس کے اندر ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بعد اس میں سے تیسری شاخ بھی نکلے گی جو کہ آپ کو کچھ دیر میں نظر آئے گی تو جو ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن جب آپ کرتے ہیں اور آپ پورا ایک آرکیٹیکچر ڈیفائن کرتے ہیں ایک فریم ورک ڈیفائن کرتے ہیں جس میں کہ آپ کے ڈیٹا ویئر ہاؤس نے کام کرنا ہے اس میں ہارڈ ویئر کی اسپیسیفیکیشن سیٹ ہوتی ہیں اس میں آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں باتیں ڈیسائڈ کی جاتی ہیں اس میں پرفارمنس دیکھا جاتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک شاپنگ لسٹ لے کے نکل جاتے ہیں اور ہارڈ ویئر خریدتے ہیں سافٹ ویئر خریدتے ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بعد جس وقت کہ آپ کو پتہ ہے جس میں ہم موسٹ پرابلی اس میں ہم اسٹارس کے ساتھ چلیں گے اس کے بعد ایکچول فیزیکل ڈیزائن آ جاتا ہے جس میں کہ آپ پارٹیشننگ کرتے ہیں جس میں انڈیکسنگ سیٹ کرتے ہیں جس میں ڈی نارملائزیشن کرتے ہیں ایکچولی فیزیکلی ٹیبلز کو کٹ کیا جاتا ہے بزنس ریکوائرمنٹ میں سے جو تیسری شاخ نکلتی ہے وہ ہے انالیٹک اپلیکیشن سپیسیفیکیشن اس میں یوزر سے ریکوائرمنٹ یہ لے رہے ہیں آپ کہ اس کی ریکوائرمنٹ کی بیسس کے اوپر کہ آپ نے جو انالیٹیکل اپلیکیشنس یہاں پہ جو بہت ساری بنی بنائی چیزیں ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے وہ کیا چیزیں نظر آنی چاہیے کس طرح ڈیٹا کو پروب کرنا ہے کس طرح ایکسیس کرنا ہے کس طرح اس کو پریزنٹ کرنا ہے کس طرح اس کو ایکسپلور کرنا ہے فزیکل ڈیزائن کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے وہ ڈیٹا سٹیجنگ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ ایکچولی آپ ای ٹی ایل والے پروسیس یہاں پہ سارے آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا کو تیار کرتے ہیں ویئر ہاؤس میں لوڈ کیا جاتا ہے اور یہ ایک انٹرمیڈیٹ سی اسٹیج ہے انالیٹک اپلیکیشن اسپیسیفکیشن کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے انالیٹک اپلیکیشن ڈیولپمنٹ یعنی کہ یہاں وہ ایپلیکیشنز ہیں جو کہ آف دا شیلف اویلیبل نہیں ہیں بلکہ آپ کے جو پروگرامرس آپ کے ساتھ ہیں وہ ان کو ایکچولی بنائیں گے اور یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ٹو دا بزنس ہوں گی یہ تینوں چیزیں جا کے جب تیار ہو جاتی ہیں اب یہ بڑا مشکل ہے کہ تینوں کے تینوں چیزیں سے یا تینوں شاخوں سے اب آپ نکلیں تو ایک ہی ٹائم پہ نکل سکیں بہرحال جب آپ اس ساری سٹیج سے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ ڈپلائمنٹ کی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں یعنی کہ اب آپ اس وقت آ جاتے ہیں کہ آپ چیز کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں جو ٹیسٹنگ انوائرمنٹ ہے جو ٹیسٹ سسٹمز سے وہاں سے نکل کے یہ ایکچولی پروڈکشن انوائرمنٹ میں چلی جاتی ہے جب چیز پروڈکشن میں چلی جاتی ہے اور استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس تو ظاہر ہے اس میں ضرورت پڑتی ہے مینٹیننس کی اس میں جب لوگ استعمال کریں گے 6 مہینے کے بعد اس میں گروتھ کی بھی ضرورت پڑے گی تو آپ ہو سکتا ہے کہ واپس پروجیکٹ پلاننگ پہ چلے جائیں اور یہ ساری چیز جو ہے اس کے لیے بڑی زبردست قسم کی ایکسلنٹ قسم کی پروجیکٹ مینجمنٹ چاہیے اور یہ وہ فیزز ہیں یہ سٹیپس ہیں جس میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو چار اسٹیپس کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو پانچ اسٹیپس کہتے ہیں تو عزیز طلباء طلباء آپ کو یہ بات یقیناً سمجھ تو آگئی گئی ہوگی کہ یہ ایک بڑا سٹیپ وائز پروسیس ہے ایک یہ سٹیپ وائز پروسیجر ہے تو ایک میں چیز آپ کو اور بتاتا چلوں جی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پورا کا پورا روڈ میپ تو جیسے کہ آپ نے ابھی چند لمحے پہلے میرے پیچھے سلائیڈ پہ دیکھا ہوگا کہ میں نے کچھ سیمسٹر پروجیکٹ کے بارے میں بات کی تھی تو وہ سمیسٹر پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 33 میں سے گزر رہے ہیں اور بارہ کے قریب لیکچر رہ گئے ہیں آج کا لیکچر نکالنے کے بعد اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ آج کی ہی دن سے آپ تیاری شروع کر دیں اپنا پروجیکٹ کرنے کے لیے اور میں انشاءاللہ آپ کو لیکچر نمبر 36 میں کافی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کورس کا سمسٹر پروجیکٹ میں کیا کرنا ہے لیکن وجہ کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کبھی بھی زندگی میں بھی 11 آور تک ویٹ نہ کریں اور آپ آج سے ہی کام شروع کر دیں میری جو آپ سے ریکویسٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ نے ایک ایسا پروجیکٹ کرنا ہے جو کہ ڈپلائمنٹ کی سٹیج سے پہلے پہلے ہوگا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ جو ہیں وہ سسٹمز کو ڈپلوائے کرنا شروع کر دیں اور وہ بھی تھرو ڈسٹینس ایجوکیشن ٹھیک ہے اور وہ بھی انڈر گریجویٹ کورس میں تو میری جو آپ سے ریکوائرمنٹ وہ یہ ہوگی کہ آپ ایک بزنس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور یہ جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں لیکچر 36 میں بتاؤں گا لیکن آپ آج سے شروع کر دیں اس کے اوپر کام کرنا بزنس کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ اپنی پلاننگ کریں اور لوگوں سے ملنا شروع کریں اور جو بزنس ہوگا وہ بڑا بزنس ہونا چاہیے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا کمپنی ہو سکتی ہے وہ کوئی یوٹیلیٹی کمپنی ہو سکتی ہے وہ کوئی بینک ہو سکتا ہے کوئی انشورنس کمپنی ہو سکتی ہے وہ کوئی منسٹری ہو سکتی ہے وہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے تو یہ کافی بڑی لسٹ ہے تو عزیز طلبہ و طالبات یہ میں نے آپ کو مفتر طور پہ بتایا کہ میری آپ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس کورس کے پروجیکٹ کے بارے میں اس پہ آپ کام کریں اور اس سارے کانسیپٹ کو سمجھیں اس لیے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں اور آپ اپنے پراسپیکٹو ایمپلائر کو بتائیں کہ میں نے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ پڑھی ہے اور میں نے اس انڈسٹری میں یا اس سیگمنٹ کے بارے میں نے پروجیکٹ کیا تھا تو جب وہ آپ سے سوال پوچھے تو آپ کو سارے بزنس پروسیسز کے بارے میں پتا ہو اس انڈسٹری کے آپ کو یہ پتا ہو کہ اس انڈسٹری کے جو پروسیسز تھے اس کو آپ نے اس روڈ میپ میں کس طرح سے میپ کیا تھا اور اس میں آپس کے ریلیشنشپس کیا تھے اس میں مسائل کیا ہیں اس میں پٹ فالس کیا ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کی ڈیٹیل ہم ان 36 میں کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کی سٹیپس کیا ہیں بیسکلی کی سٹیپس وہی ہیں جو کہ میں نے آپ کو روڈ میپ میں دکھائے تھے اور وہ جو کی سٹیپس تھے آپ کی ذرا یاد دہانی کے لیے اور اس کا ایک امپیکٹ ڈالنے کے لیے میں آپ کو ابھی سکرین پہ بھی دکھانے لگا ہوں کہ وہ کی سٹیپس کیا ہیں ان کی سٹیپس کو یہاں پہ نمبر کر دیا گیا ہے بیسکلی وہی شکل وہی تصویر ہے جو آپ کو پہلے دکھائی تھی اور اب ہم یہ کریں گے آج کے لیکچر میں اور جو ان لیکچر نمبر 34 ہے اس میں ان سارے اسٹیپس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ایک نظر در آپ سکرین پہ ڈال لیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی اس لائف سائیکل کو جو کہ آپ کو پروجیکٹ میپ دکھایا تھا اس کے پانچ حصے کر دیے گئے ہیں اور جو پروجیکٹ پلاننگ اور بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کا سٹیپ ون اور ٹو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ان پہلے دو سٹیپس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے یہ وہ پیرل اسٹیپس ہیں یا وہ تین برانچیز ہیں جو کہ آپ کو یاد ہوگا جو یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن میں سے نکلی تھیں یہ وہ برانچیز یعنی کہ ایک ٹیکنیکل ٹریک ہے ایک ڈیٹا ٹریک ہے اور ایک انالیٹکس ٹریک ہے یہ ٹریک ہم انشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس لیے کہ ان ٹریکس کے پھر سب ٹریکس بھی ہیں اور اس کے بعد آف کورس آتا ہے اور مینٹیننس آتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان ہم لیکچر نمبر 34 میں ڈسکس کریں گے مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ سارا کا سارا جو روڈ میپ ہے اور یہ جو لائف سائیکل ہے جو امپلیمنٹیشن سٹیپس ہیں یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ مزید تمہیر کے بغیر اب آگے چلتے ہیں تو جو پروجیکٹ پلاننگ کا سٹیپ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور یہ بہت کرٹیکل سٹیپ ہے اور یہ جو پروجیکٹ پلاننگ کا سٹیپ ہے یہ ایک سٹیپ نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے سب سٹیپس ہیں وہ اس کے سب سٹیپس کیا ہیں میں آپ کو وہ سب اسٹیپس باری باری بتاتا ہوں تو جو اس میں پہلا سٹیپ ہے یعنی کہ سٹیپ کا جو سب سٹیپ ہے وہ یہ ہے بزنس سپانسر کا ہونا یعنی کہ جس آرگنائزیشن میں ڈیٹا ویئر ہاؤس آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے یوزر ریکوائرمنٹ لینی ہے وہاں پہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو کہ ہم سی ایکس او کہتے ہیں یعنی کہ چیف ایکس آفیسر یا چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہو سکتا ہے چیف ایگزیکٹو آفسر ہو سکتا ہے چیف فائنینشیل آفیسر ہو سکتا ہے یعنی کہ ایکس کی جگہ میں وہ سارے ایکٹریبیوٹ uh, بولتا جا رہا ہوں تو ایسا ایک اسٹرانگ بندہ آپ کے پروجیکٹ کو یعنی کہ اس کمپنی میں جو ویئر ہاؤس کی امپلیمنٹیشن اس کو وہ اسپانسر کرے اس لیے کہ ایسا جو شخص ہوگا اس کا انفلوئنس پوری کی پوری آرگنائزیشن میں ہوگا اور دیٹ پرسن ہیز ٹو بی پولیٹیکلی اور وہ لوگوں کو کنوینس کر سکتا ہو لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہو اور اس شخص میں ویژن ہونا چاہیے اور وہ ویژن خیالی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ ریئلسٹک ویژن ہونا چاہیے یعنی کہ اس کو پتہ ہو کہ ریئلسٹک بینیفٹس ڈیٹا ویئر ہاؤس سے کیا ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ٹریک ریکڈ بھی ہو کہ اس نے ایسے پروجیکٹس کو پہلے امپلیمنٹ کروایا ہو ان کو سپروائز کروایا ہو اور وہ لوگوں کو جو اس کے پیئرز ہیں وہ ان کی رائے کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہو تو یہ پہلی بات ہے یہ سب سے ضروری بات ہے جو آپ نے پہلے یعنی کہ جو پروجیکٹ پلاننگ میں کرنی ہے اس کے بعد جو امپورٹنٹ اسٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی بزنس فیزیبلٹی کیا ہے جو بزنس فیزیبلٹی ہے یہ بھی جو آپ کا بزنس اسپانسر ہے اس کے بھی ذہن میں ہونی چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بزنس فیزیبلٹی میں دو تین چیزیں آتی ہیں بات یہ ہے کہ جو آپ چیز کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بزنس کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بزنس کہتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس اٹس نائس ٹو ہیو اے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہمارے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس ہونا چاہیے اچھی بات ہے یہ اس طرح سے ہے جیسے کسی شخص نے ایک مہنگی سی گاڑی اپنے پورچ میں کھڑی کی ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب بزنس سے رن ہونا ہے تو اس کو اس اس انویسٹمنٹ کا کوئی ریٹرن ملنا چاہیے اس لیے یہ جو سٹیپ ہے جو بزنس فیزیبلٹی ہے اس میں ایک کریٹیکل پرابلم سالو ہونی چاہیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے تھرو تبھی لوگ اس کو استعمال کریں گے تبھی وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس کے بعد جو ایک اور اس میں اسٹیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر آئی ٹی اور بزنس کے لوگوں میں تعلق کس طرح کا ہے آپ میری بات سمجھ لیں ان کے درمیان کیا تعلق ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بزنس جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ اگر ٹیلی کمیونیکیشن کا بزنس ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جو آئی ٹی کے لوگ ان کا اپر ہینڈ اس کے مقابلے میں اگر ایک فائنینشیل بزنس ہے کوئی بینک ہے یا انشورنس کمپنی ہے تو وہاں کافی چانس ہے کہ جو بزنس یوزرز ان کا اپر ہینڈ ہو ایز کمپیئر کے لوگوں کا اس لیے اگر ان لوگوں میں آپس کی انٹریکشن نہیں ہے جو سے ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈیٹا ویئر کے امپلیمنٹیشن کو خیال کو ڈراپ کر دیں نہ نہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اپرچونیٹی ہے ان دونوں لوگوں کو آپس میں ملانے کی ان کو ساتھ جوڑنے کی اور یہ جو اپرچونیٹی ہے یہ اس وقت مٹیریلائز ہوگی جب وہ لوگ مل کے ریٹرن بھی کچھ کریں ڈلیور بھی کریں اس کے بعد جو پروجیکٹ پلاننگ میں ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ آتا ہے اس بزنس کے ریفرنس سے جہاں پہ ڈیٹا بے راؤز امپلیمنٹ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپنی میں کلچر کیا ہے کلچر سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسیجن میکنگ کس طرح کی جاتی ہے کیا اسٹیشن کے کنارے ان کے لوگ جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور توتے سے پھال نکلوا لیتے ہیں کیا وہ جب صبح اٹھتے ہیں ان کے آگے سے کالی بلی گزرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں آج ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا یا وہ گٹ فیلنگ کے بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی منگل کے دن دو بجے کے بعد میں نے اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں ٹھیک ہے جی یا وہاں پہ کوئی باقاعدہ انالیس کی جاتی ہے ڈیٹا کے اوپر تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے یہ پری پلاننگ کا فیس چل ہے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو جو آپ پروجیکٹ کریں گے وہاں بھی اس کمپنی کے بارے میں بھی آپ نے ساری اس طرح کی انالیس کرنی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اسکوپنگ اسکوپ یعنی کہ جو پروجیکٹ ہے اس کا اسکوپ کیا ہوگا میں آپ کو اسکوپ کے بارے میں بتاتا ہوں اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ چیز کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ جو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں جو پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک کریٹیکل پرابلم سولو ہونی چاہیے جو آپ سولو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک میننگ فل پرابلم ہونی چاہیے اور وہ ڈویبل بھی ہونی چاہیے پرابلم مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی, میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں بڑی زبردست بات ہے جی لیکن کیا آپ اسمان سے ستارے توڑ سکتے ہیں آپ کی یہ تو ہو سکتا ہے ایک درخت سے آم توڑنا مشکل ہو جائے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو کیا آم توڑنا کوئی ایسی امپورٹنٹ پرابلم ہے یقیناً نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ٹریڈ آف کرنا ہے ایک بیلنس کر رہا ہے بٹوین دا پرابلم ٹو بی سالو اینڈ دا مینیجبلٹی آف دا پرابلم بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد یہ ہم سکوپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں سکوپ کا جو دوسرا اسپیکٹ آتا ہے اسکوپ کا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ویئر ہاؤس بنانا ہے سے آپ نے ایک مینجیبل اور آپ نے ایک میننگ فل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اب آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو جو ڈیٹا آپ لے کے آ رہے ہیں وہ آپ سنگل سورسز لے کے آ رہے ہیں کہ ملٹیپل سورسز سے لے کے آ رہے ہیں یاد کریں آف کورس ڈیٹا ویئر ہاؤس از اباؤٹ ملٹیپل ہیٹروجینس ڈیٹا سورسز لیکن صرف فار ایگزامپل اگر آپ صرف ایک ہی سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس سبجیکٹ کے بارے میں مختلف سورسز سے ڈیٹا لے کے آنا ہے اس پرابلم کی ایک سرٹن کامپلیکسٹی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ نے ملٹیپل سبجیکٹس ہیں اور ان کو کور کر کے ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا لے کے آنا ہے تو اس کی کامپلیکسٹی پہلے کیس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اس لیے آپ نے اسکوپ جب ڈیفائن کرنا ہے پروجیکٹ کا تو آپ نے پہلے ایسا پروجیکٹ کرنا ہے یا ایسی امپلیمنٹیشن کرنی ہے جس کے سورسز بہت زیادہ نہ ہوں اور اس ساری چیز میں آپ نے جس چیز کا بہت کیئرفلی خیال رکھنا ہے وہ لا آف 2 ہے یہ لا آف ٹو جو ہے یہ ٹی او نہیں ہے بلکہ ٹی ڈبل او ہے اس ٹو کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اسکوپ ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو ریجڈ یا اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ اٹ شوڈ بی ناٹ اے ٹو لیس ٹائم یا ٹو مینی ریسورسز سے ڈیٹا نہ لے کے آ رہے ہوں یا اس میں ٹو مینی یوزر انوالو نہ ہو یا اس میں ٹو مینی اپلیکیشنز نہ ہو یا اس میں ٹو مینی ڈیٹا سورسز نہ ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں اسکوپ میں اس ساری بات کا خیال کرنا ہے کہ اسکوپ جو ہے کور کیا کچھ کرے گا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اسکوپنگ کے بعد ہے جسٹیفیکیشن اینڈ اسٹافنگ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں جسٹیفیکیشن اور اسٹافنگ پہ یہ بیسکلی دو چیزیں ہیں جسٹیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کی کرنے کی آپ کیا دیتے ہیں وقالت کیا ہے اس کی وہ کیوں کرتے ہیں مثال کے طور پہ جب میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا چھوٹا بیٹا جو ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات کیوں کی اس نے کہا میرا دل چاہ رہا تھا یہ اف ظاہر ہے کہ جو ملٹی ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے یا روپیز کی انویسٹمنٹ ہے وہ دل چانے پہ تو نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے جی تو جسٹیفیکیشن ورسز کاسٹ یا اس کی اپلیکیشن ورسز کاسٹ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے بیسکلی اٹس اے انالیسس آف بینیفٹ ورسز دا کاسٹ وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے میں کاسٹ آئے گی جو بینیفٹ ہے وہ اس سے سبسٹینشلی زیادہ ہونے چاہیے بہت زیادہ ہونے چاہئیں تبھی یہ پل ہے اس لیے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنانا جیسے جیسے ابھی ہم اس لیکچر میں آگے چلیں گے اگلے لیکچر میں بات کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کافی ایک بڑی ٹاسک ہے ویری ٹاسک ہے کامپلیکس ٹاسک ہے اور جو پہلے ہم نے لیکچرز میں باتیں کی تھیں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں کی تھیں بیسکلی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گاڑی کا انجن کیا ہوتا ہے ہم نے ساری وہ باتیں کی تھیں اب ہم ایکچولی گاڑی کی باڈی بنانے لگے ہیں اس میں نہ صرف انجن جائے گا اس میں ٹائر لگنے ہیں اس میں سیٹیں لگنی ہیں اس میں بہت کچھ لگنا ہے اس میں رنگ ہونا ہے ٹھیک ہے جی اس کی مارکیٹ ہونی ہے اس چیز کے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو جسٹیفیکیشن ہے پہلے اس کی اسٹرانگ جس یہ ابھی آپ تیاری کر رہے ہیں ابھی آپ نے یوزر سے ریکوائرمنٹ نہیں لی ہے تو جب آپ نے یہ جسٹیفیکیشن جسٹیفائی کر لیا کہ یہ کیوں ضروری ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس تو اب بات آتی ہے اسٹافنگ کی یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں, یاد رکھیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ریفرنس سے کسی اور چیز کے ریفرنس سے آپ ہارڈ ویئر خرید سکتے ہیں آپ سافٹ ویئر خرید سکتے ہیں آپ ڈیٹا خرید سکتے ہیں آپ لوگوں کی لائلٹی نہیں خرید سکتے آپ ایکسلنٹ ٹیم ممبرس نہیں خرید سکتے آپ لوگوں کے درمیان کوہزفنس نہیں خرید سکتے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ نے ایک ایسی ٹیم بنانی ہے آپ نے ایسی اسٹافنگ کرنی ہے کہ جس کے تھرو آپ اس پروجیکٹ کو کامیابی ہمکنار کر سکیں اس میں جو ٹیم بنے گی اس کے تین طرح کے لوگ ہوں گے اس کے اندر ایک تو پیور آئی ٹی کے لوگ ہوں گے ایک پیور بزنس کے لوگ ہوں گے اور ایک ایسے لوگ ہوں گے جن کی کی ڈوئل ایکسپرٹائز ہوگی تو جب ہم بزنس کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں بزنس اسپونسر کی ہم بات کر رہے ہیں ایک بزنس لیڈر کی ہم بات کر رہے ہیں ایک بزنس ڈرائیور کی اور ہم بات کر رہے ہیں بزنس یوزرس کی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اینڈ یوزر کے سائڈ سے ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اس کے ساتھ کام کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں جو فائیو کی اسٹیپس بتائے تھے ریڈ کے ریفرنس اس میں ایک ٹیم بھی بتائی تھی اسٹیپ نمبر ٹو میں جو کہ بزنس سائڈ سے ٹیم آئی تھی جس کی کہ آپ نے باتیں سننی تھی کان سے اور سمجھنی تھی اسپنج فارم کی طرح سے ذہن نشین کرنی تھی تو یہ تو بزنس ٹیم ہو گئی اس کے بعد آتی ہے آئی ٹیم آئی ٹیم میں اس میں ڈی اس میں ہائی لیول کے پروگرامرز ہوں گے اس میں سیکول کے پروگرامرز ہوں گے اس میں ڈیٹا بیس ڈیٹا ویر ہاؤس کے اسٹوورڈز ہوں گے اس میں ڈیٹا ویر ہاؤس کے آرکیٹیکٹ ہوں گے اس میں سسٹم انالسٹ ہوں گے بلکہ سسٹم انالسٹ تھوڑے تھوڑے وہ تھرڈ ٹیم میں آتے ہیں یہ تھرڈ ٹیم آئی ٹی کی طرف سے بھی ہو سکتی بزنس کی طرف سے بھی ہو سکتی یہ وہ ٹیم ہے جس میں کہ ڈومین ایکسپرٹس ہوں گے جس میں کہ بزنس انالسٹ ہوں گے جس میں وہ لوگ گے لوگوں کو کر سکیں گے, کی کے بارے میں with reference to the انٹینڈیڈ اینڈ یوز اینڈ دا پرابلم ٹو بی سالو سوری انگریزی تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی تو میرے خیال میں آپ کی بات سمجھ چکے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے آپ کو اسٹافنگ کے ریفرنس ہے یہ اتنی ضروری ہے اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور ابھی سلائڈ دکھاتا ہوں اور میں ابھی آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں اسٹیبلشنگ دا کور ٹیم ہم اس کور ٹیم کے بارے میں بات کریں یہ کور ٹیم وہ ہے کہ جس نے اس کو بنانا ہے اور اس کو یہ وہ ٹیم ہے کہ جو کہ جس کے ارد گرد باقی لوگ آپ جمع کر لیں گے جو کہ باقی لوگ اس کو سپورٹ کریں گے اور یہ وہ ٹیم ہے جس نے کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چل ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ وہ ایسی ٹیم ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کور ٹیم میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ جن کو کہ آپ پارٹ ٹائم بیسس پہ ہائر کریں گے اور ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو کہ فل ٹائم بیسس پہ ہائر کیا جائے گا جو لوگ پارٹ ٹائم بیسس پہ ہائر ہوں گے وہ ہوں گے ڈیٹا ماڈلرس اور وہ ہوں گے ڈیٹا بیس انالسٹ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ سسٹم ڈیزائن کے وقت آپ کو جن کی ضرورت ہوگی اور یہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہونے چاہیے بڑے ایکسپیرئنسڈ لوگ ہونے چاہیے اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے سکسیزفل ڈیزائنز کا اور ان کے پاس آف کورس ڈومین نالج بھی ہونا چاہیے اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن کی فیلڈ میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ سات سمندر پار سے ایکسپرٹ کو بلا لیں جو آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ بہت مہنگی ریسپی ہے شاید یہ اتنے کامیاب نہ ہو سکے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی پیداوار ہیں یہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے یہاں سارے پروز اینڈ کونس جانتے ہیں اس ڈومین کے بارے میں اس بزنس کے بارے میں اس ایپلیکیشن اس ایریا کے بارے میں ایسے لوگوں کو آپ لیں گے پارٹ ٹائم بیسس پہ وہ آپ کو سسٹم کی ماڈلنگ کر کے دیں گے سسٹم ڈیزائن کر کے دیں گے اس کے بعد آپ دو طرح کے فل ٹائم لوگ لیں گے ایک فل ٹائم وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس اس فیلڈ کا نہ صرف ایکسپیرینس رکھتے ہوں گے بلکہ ان کے پاس کافی سارا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہوگا یعنی کہ ایکسپیرینس ہوگا سسٹمز کو بنانے کا چلانے کا اور ان کے پاس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہوگا یاد رکھیں کہ جو لوگ ٹولس کو استعمال کرنا جانتے ہیں جو ٹولس کو استعمال کرتے ہیں کامیابی کے ساتھ وہ ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کہ جب ٹول چینج ہو جاتے ہیں یا جب ٹولز آپسلیٹ ہو جاتے ہیں یا ٹولز جب ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ان کی ایکسپرٹائز پھر یا اس کی اتنی ضرورت نہیں رہتی اس لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو نہ صرف ٹول کے بارے میں جانتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے بلکہ بڑی ان کی اسٹرانگ تھیوریٹیکل نالج اور انڈرسٹینڈنگ ہے مثال کے طور پہ جیسے آپ لوگ ہیں جب آپ لوگ ڈیٹا کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے ٹھیک ہے تو جو کمپنی آپ کو ہائر کرے گی وہ آپ کو اپنے ٹول خود ہی سکھا دے گی ٹھیک ہے جی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایز وہ ٹیکنیکل کنسلٹنٹ ہائر کریں آپ کو آپ کو ملک میں رکھیں آپ کو ملک سے باہر بھی بھیجیں لوگ کر رہے ہیں اس طرح جن سٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا ان کی اس طرح کی امپلائمنٹس ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ لیول آف فل ٹائم ایمپلائیز ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہارڈ کوڈرز ہوں گے جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہوں گے اس میں ہائی لیول پروگرامرس ہوں گے اس میں ڈیٹا بیس پروگرامرز ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا جو کہ آپ نے پلازما اسکرین پہ دیکھی تھی اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ ڈی ایس ایس سی بھی ہوں گے تو یاد رکھیں یہ جو آپ فل ٹائم بیسس پہ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں اس میں ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو کہ اس ایپلیکیشن کی انجینئرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں وچ آر گوئنگ ٹو کریٹ دا ایپلیکیشن فار یو وچ آر گوئنگ ٹو کریٹ دا پوٹینشیل ان دا ایپلیکیشن فار یو اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو کہ اینالسٹ ہیں جو کہ اس جو آپ نے چیز بنائی ہے جو ویئر ہاؤس بنا ہے وہ اس کو اس میں بزنس پوٹینشیل نکالیں گے اور اس کو بزنس کے ریسپیکٹ سے یا ایسپیکٹ سے اس کو وائبل فیزیبل اور کامیاب بنائیں گے تو یہ آپ کو دو طرح کے لوگ چاہیے امید ہے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں پروجیکٹ پلان اور کیز کے کہ پروجیکٹ پلاننگ میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور اس کی کیز کیا ہیں جی ساتھی ہو تو جو میں پوائنٹس اب آپ کو بتاتا ہوں یعنی کہ ابھی ہم یوزر ریکوائرمنٹ کے پیپر نہیں گئے ابھی تک آپ نے ریکوائرمنٹ لینی شروع نہیں کی ہے بلکہ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس پلاننگ میں جو پہلی بات یہ ہے کہ ایوری ٹاسک شوڈ بی انکلیڈیڈ یہ جو آپ پلان کر رہے ہیں اس میں آپ نے اس بزنس کی اس آرگنائزیشن کی یا جن پرابلمس کو آپ نے سولو کرنا ہے یوزر کے پاس جانے سے پہلے اس کے ریفرنس سے اور جو آپ کی پلاننگ کا کام ہے اس کے ریفرنس سے کوئی ٹاسک رہ نہ جائے کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے جو کہ بعد میں پاپ اپ کرے اور پتہ چلے کہ جی یہ کام کرنا تو اوہو یہ تو رہ گیا یہ چیز ہم نے کرنی تھی اتنی دفعہ کرنی تھی یہ تو ہم پوچھنا بھول گئے تھے اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے مائل اسٹون سیٹ کرنے کہ کون سے ٹائم پہ کیا چیز دیں گے اور اس کا میجر کیا ہوگا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ یہ چیز آپ نے ٹھیک دی کہ صحیح چیز دیے کہ نہیں دیے یہ مزید جا کے آگے بھی آپ یوزر سے پوچھیں گے ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے ریکوائرمنٹ لینی ہے اس کو پروسیس کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ریکوائرمنٹ لیں اور ریکوائرمنٹ لینے کے بعد آپ بڑے اکوموڈیٹنگ سے پرسن ہیں آپ سمجھتے ہیں جی, میں تو بڑا ایسا شخص ہوں جس کا کہ بڑا دل بڑا نرم اور ملائم ہے سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے ان کی بھی ریکوائرمنٹ لے لی پھر انہوں نے کچھ ریکوائرمنٹ دی وہ بھی لے لی ان سے بھی کچھ لے لی ریکوائرمنٹ آپ نے تو کچھ دیر کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑی ہونا شروع ہو جائیں گی اور جس کو کہتے ہیں جی اسنو بال ایفیکٹ شروع ہو جائے گا کبھی آپ برف پڑی اور مری جائیں اور وہاں کسی پہاڑی سے ایک برف کا گولا لڑکائیں نیچے تو جب بال آپ چھوڑیں گے تو وہ چھوٹا ہوگا جیسے جیسے وہ نیچے جاتا جائے گا اس کے ساتھ اور برف لگتی جائے گی بڑا ہوتا جائے گا اس کو کہتے ہیں اسنو بالنگ ایفیکٹ تو پتہ چلے گا کہ آپ نے سب کو خوش کرنے کی صورت میں آپ خوش بڑے خود بڑے پریشان ہو گئے اس لیے کہ اسنو بال ایفیکٹ ہو گیا تھا اور ایک بات کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے ذہن نشین کرنے کی بات وہ یہ ہے کہ جو اسکوپ ہے پروجیکٹ کا اس کو کریپ نہیں ہونے دینا آپ نے کریپ کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے وہ اوپر آتا, اوپر, آتا اوپر آتا جائے اوپر آتا جائے اوپر آتا جائے اور سارا آپ کو گھیرے میں لے کے پکڑ لے آپ کو اتنا آستہ کہ آپ کو پتہ نہ چلے اور جب پروجیکٹ کا اسکوپ بڑھ جائے گا تو آپ کے لیے ٹائم لائنس کو میٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے ان فائنینسز کے اندر ان پیسوں کے اندر ان لوگوں کے ساتھ چیز کو ڈلیور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہے جب آپ یوزر کے پاس ریکوائرمنٹ لینے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے سوچا ہے سمجھا ہوا آپ نے اس کے بعد جو کی پوائنٹس ہیں جو آپ نے پلاننگ میں کرنے ہیں کچھ میں آپ کو پوائنٹس پہلے بتا چکا تھا جیسے کہ اس پروجیکٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ بزنس سپانسر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک بہترین قسم کی ٹیم ہونی چاہیے اور آپ جو پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں جن کمپوننٹس کو آپ ایڈریس کریں گے دے شوڈ بی سگنیفیکنٹ انف should شوڈ بی مینجیبل انف اینڈ دیش شوڈ بی ڈویبل انف یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایز اے مینیجر یعنی کہ آپ ایز اے مینیجر یو شوڈ بی ورکنگ اکراس دا بزنس اپ دا بزنس ڈاؤن دا بزنس اور ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور یو have to be این ایکسلینٹ پروجیکٹ مینیجر آپ کے چہرے پہ ہر وقت ایک ہونی چاہیے آپ میری بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں اس لیے میرے چہرے پہ ہر وقت ہوتی ہے تھینک یو اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں Step 2 ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن یعنی کہ اب آپ نے پروجیکٹ کے لیے جو بھی پلاننگ تھی ریکوائرڈ تھی وہ ساری کر لی ہے آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو میپ دکھایا تھا جو روڈ میپ تھا اس میں جو چھوٹا والا باکس تھا جو بالکل آپ کے اسکرین کے لیفٹ سائڈ پہ جو چھوٹا باکس تھا ہم نے اس باکس کو کور کر لیا ہے اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں مزید آگے جانے سے پہلے وہ بات یہ ہے کہ جو باکسز کا سائز ہے وہ ان کی کمپلیکسٹی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ میں نے باکسز کے سائز اس طرح سے رکھے تھے کہ وہ ٹیکسٹ اس کے اندر فٹ ہو جائے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس باکس کا سائز چھوٹا ہے شاید اس کی کمپیسٹی کم ہے اگر ایسی بات ہوتی تو جو ڈیٹا سٹیجنگ کا باکس ہے وہ اتنا چھوٹا نہ ہوتا کیونکہ اس میں ای ٹی ایل آتی ہے اور میں نے ای ٹی ایل پہ شاید تقریباً چار یا پانچ لیکچرز آپ کو کیے تھے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ای ٹی ایل از اے سگنیفکنٹ سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا پروجیکٹ اٹ کین ٹیک اینی ویئر فرام ٹو سکسٹی سیونٹی پرسینٹ of the overall resources, time and money تو جو باکسز کے سائز ہیں ان کا سائز سگنیفیکینس یا کمپلسٹی کو نہیں پتہ تو اب ہم اگلے باکس کی طرف آتے ہیں جو کہ تھا یوزر ریکوائرمنٹ کلیکشن جو یوزر ریکوائرمنٹ کلیکشن ہے اس کے تین کمپوننٹس ہیں اس کے تین فیزز ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں پی کلیکشن کے بارے میں یا پی پلاننگ ریکوائرمنٹس پری پلاننگ ریکوائرمنٹس پری پلاننگ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو ریکوائرمنٹس پری پلاننگ میں پہلے تو اس کا ہے آپ نے جو اس سے ریکوائرمنٹ لینی ہے جو گیدر کرنی کلیکٹ کرنی وہ کیسے کرنی ہے اس کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں بیسکلی اس کے دو طریقے ہیں تیسرا ہائبریڈ طریقہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے یوزر سے انٹریو کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا سشن ہو جس میں بہت سارے یوزرس بیٹھیں اور ان سے آپ بات چیت کریں اب جو آپ یوزر سے انٹرویو کرتے ہیں ایز این آن انڈیویجول بیسس اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایسا انٹرویو شکیڈول کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے صرف ایک شخص سے باتیں کرنی ہیں صرف ایک شخص سے پوچھنا ہے اور ایسا انٹرویو جو ہے اس میں آپ کو ایسی ڈیٹیلس مل جاتی ہیں آپ کو جو کہ ویسے آپ کو سارے لوگ نہیں بتا سکتے کیونکہ جب لوگ سب لوگ بیٹھیں گے تو سب لوگ اپنی اپنی بات بھی کریں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے Uh, اس کا جو طریقہ ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا اس میں یہ ہے کہ آپ گروپ آف پیپل یا گروپ آف لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ گروپ جو جمع کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے اس کو ذرا گروپ کو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اس گروپ میں مختلف لوگ ہیں اس ایسے انٹرویو کو ذرا اسکیڈول کرنا مشکل اس لیے کہ سارے لوگوں کی اویلیبلٹی آن اے اسپیسیفک پوائنٹ ان ٹائم وہ بڑی ضروری ہے جب یہاں سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے تو سب لوگ اپنی اپنی بات کریں گے اپنی اپنی ڈیٹیل بتائیں گے اس میں آپ کو میں ایک ٹپ بتاتا چلوں کہ ایسے موقع پہ اگر آپ نے سپیریئر جو آرگنائزیشن کیا ہے اس کے ساتھ جونیئر یا سبارڈینیٹس کو بھی بٹھا لیا ہے اس میں مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سبارڈینیٹس ایسی باتیں کریں گے آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جس سے ان کا سپیریئر خوش ہو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو باتیں آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے پرابلم کوئی نہ بتایا آپ کو تو اس کے یعنی کے فائدے بھی نقصان بھی ہے اس کی جو ہائبریڈ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں سے انڈیویجل لیول پہ ملیں اور ان پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جو کہ ڈیٹیلڈ پوائنٹس ہیں اس کے بعد ایک کلیکٹیو گیدرنگ والی میٹنگ ہو جس میں سارے لوگ آ کے بیٹھیں اور اس میں سارے لوگ باتیں بتائیں آپ یہ بات سمجھ گئے آپ اچھا چلیں ٹھیک اچھی بات ہے بات اس کے بعد جو جن لوگوں سے آپ کی بات چیت ہے وہ لوگ بھی آپ تین طرح کے مل سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیٹا سے ڈیل کرتے ہیں یعنی کہ جو ڈیٹا ایکسپرٹس ہیں یہ اس ڈومین کے لوگ ہیں جہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ ہو کے آتا ہے یہ لوگ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ انالیسز نہیں کر رہے یہ ڈیٹا کے بارے میں جانتے ہیں ان جب اگر آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں گے تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈیٹا میں ہائر کیز کیا ہیں فیکٹس کیا ہیں اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ڈائمینشنل ماڈلنگ ہوگا آپ اسٹار اسکیما بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے یہ ہائر کیز یہ انفارمیشن ان سے لیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ آف لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ بات کریں جو کہ انالیسس کرتے ہیں ان سے آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ واٹ آر دا پرابلمس اینڈ واٹ آر دا کوشچنس دے ووڈ لائک ٹو گیٹ آنسرڈ ان سے آپ پوچھیں گے یہ آپ کو انالیس کے ریفرنس سے بتائیں گے تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سے سوالات ہیں جن کے جواب ان لوگوں کو ریکوائرڈ ہیں جو تیسری طرح کے لوگ جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں وہ وہ آپ کے بزنس ایگزیکٹیوز ہیں بزنس ایگزیکٹو سے آپ ویژن جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا ویژن ہے ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سے ان کی کیا مسائل حل ہو جائیں گے ایکچول مسئلے کی بات نہیں ہو رہا یہ لوگ ایک فٹ کے فاصلے پہ ایک دن کے فاصلے پہ ایک ہفتے کے فاصلے پہ نہیں دیکھ رہے یہ دیکھ رہے ہیں پانچ سال کے ڈسٹینس پہ تین سال کے ڈسٹینس پہ یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ اور وژن کے ریفرنس سے تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں ان سے آپ یہ مختلف طرح کی انفارمیشن لیں گے یہ نہیں کہ آپ نے ایک طرح کی بات سوچی ہے ہر ایک سے وہ آپ سوال پوچھنا شروع ہو جائیں نہیں ایسے بات نہیں بنے گی میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل اور بتاتا ہوں جی عزیز طلبہ طالبات یہ جب آپ نے ان لوگوں سے جب آپ مختلف لوگوں سے بات چیت کریں گے تو یہ جو بزنس ریپریزنٹیٹیوز ہیں ارسپیکٹیو کے یہ کس ڈومین کے ہیں, ڈیٹا کے ہیں انالسس کے ہیں یہ کیا ہیں آپ نے جو ہے ان سے جو اسکیڈیول کرنے ہیں آپ نے انٹرویوز وہ آپ نے اسکیڈول کیسے کرنے ہیں آپ یہ کوشش کریں کہ انٹرویو کے دوران وقفہ تقریباً آدھے گھنٹے کا ہونا چاہیے دن میں تین سے چار یا سے زیادہ انٹرویو نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ اس کے بعد جو تھرو پٹ ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر آپ پہلی دفعہ اس ریفرنس سے ڈیٹا وغیرہ کے ریفرنس سے آ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں سے بات کریں جن کا کہ ہاریزونٹل نالج پرسپیکٹو ہے تاکہ آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں زیادہ زیادہ پتہ چل جائے اس کے بعد آپ اگر آپ ایک فوکسڈ ڈیٹا ویروز بنانے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ جن کا ورٹیکل ایکسپیرینس ہوگا یعنی کہ ایک ڈومین میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا بات تو میں نے جب سے یہ کر لی کہ آپ کس طرح کے لوگوں سے ملیں گے انٹرویو آپ نے کن لوگوں سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس میں ایک چیز تو رہ گئی تھی وہ بات یہی رہ گئی تھی کہ جو انٹرویو ہے وہ اٹ سیلف کیسے کیا جائے گا تو جو انٹرویو اٹ سیلف ہوگا اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے اس میں ایک تو وہ شخص ہوں گے وچ آر گوئنگ ٹو پوز دا گریٹ اوپن اینڈڈ کوشچنس یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے سوال پوچھیں گے اور مقصد ان سوالوں کا یہ ہوگا کہ یوزر کو آپ انوالو کریں اور اس سے ان چیزوں کے جواب جانا چاہیں اور ان سے آپ ایسی چیزوں کے بھی جواب جان جائیں یقیناً جو آپ کو نہیں پتا ہوں گی اس لیے کہ ڈومین ایکسپرٹس تو وہ ہیں تو یہ یعنی کہ لیڈ ایک لیڈ انٹرویور ہوگا جو کہ بڑا پولائٹلی بڑے ارام سے لوگوں سے سوال پوچھے گا اس کے ساتھ جو سیکنڈ لوگوں کا گروپ ہوگا وہ ہوں گے جو کہ کاپیئرز ہوں گے جو کہ ان سارے سوالوں کے جوابوں کو سنیں گے ان کو ہو سکتا ہے ریکارڈ کریں اور ان کو لکھ بھی لیں ان کو اس سارے پروسیس کو آرگنائز کرنے کے لیے صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کوشچنئرس کی لسٹ بنا لیں آپ ایک سوال نامہ تیار کریں اس سوال نامے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ فارملائز کر لیں گے آپ اپنی تھاٹس کو ارینج آرگنائز کر لیں گے کہ آپ نے کیا کیا باتیں پوچھنی ہے اور دوسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ اگر آپ سوالوں کے دوران بھول جاتے ہیں چیزوں کو آپ کی اٹینشن کہیں ہٹ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے کیا چیز پوچھنی ہے تو یہ فائدہ ہے بہت بڑا کویشچن ایئر کا اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں پری پلاننگ کے بعد ڈیٹا کلیکشن کی بات ہو رہی ہے تو جو ڈیٹا کلیکشن کی بات تھی اس میں کچھ باتیں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جیسے وہ جو تین طرح کے لوگ تھے جن سے آپ کو مختلف باتیں پتہ چل گئی تھیں اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا کلیکشن کے ریفرنس سے ایک بات جاننا ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک تو بزنس پرسپیکٹیو سے یہ بزنس اینڈ سے آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا اس کے علاوہ وہ بھی تو لوگ ہیں جو کہ ایکچول سسٹمس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ڈائریکٹلی ڈیٹا سے تعلق ہے ان لوگوں سے آپ نے کیسے اور کیا باتیں معلوم کرنی ہیں مثال کے طور پر جو ڈومین ایکسپرٹ ہے اس سے آپ نے الگ سے مختلف طریقے سے بات کرنی مختلف آپ کو سے معلومات ملیں گی جو لوگ ڈیٹا سے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں آپ نے ان سے بھی مل رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ڈیٹا جو ہے اس میں کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے اس کی ایشوز کیا ہیں یہ آپ کو پہلے سے پتہ چل جانے چاہیے یہ یعنی کہ جب آپ ڈپلائمنٹ پہ جائیں جب آپ ای ٹی ایل کرنا جائیں اس وقت آپ کو کچھ انکشافات ہو رہے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک ہی دفعہ میں ساری کی ساری معلومات حاصل کر لیں گے ایسا یقیناً نہیں ہو سکتا آپ کو جو ڈیٹا کا ایکچول آڈٹ ہے یہ ڈیٹا کا آڈٹ اس وقت ہوگا جب آپ ڈائمینشنل ماڈلنگ کرنے کی طرف جائیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد میں کچھ آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گا آئیے میرے ساتھ ہاں جی ایک بات جو کہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ وہاں پہ جائیں گے لوگوں سے سوال پوچھنے کے لیے جب ایکچولی ڈیٹا کلیکشن ہوگی تو وہاں سے اس ساری کاروائی شروع کرنے سے پہلے کچھ شخص اس کو لانچ کرے گا ساری چیز کو وہ ان کو بتائے گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس آپ کی آرگنائزیشن کیوں بنوانا چاہ رہی ہے اور اس سے آرگنائزیشن کے کس طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس میں آرگنائزیشن کا کیا کیا فائدہ ہے آپ کس کس ادارے سے آئیں آپ لوگوں کی کیا اسپیشلٹی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو کہ ڈیٹا کلیکشن میں ساتھ چلے گی وہ یہ ہے کہ ہر شخص نے جو کہ انٹرویو ٹیم کا ممبر ہے اس نے اپنے اپنے رولز کو یاد رکھنا ہے لوگوں کے رولس کیا ہیں مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا رول یہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھنے کچھ لوگوں کا رول یہ ہے کہ انہوں نے ان سوالوں کے جوابوں کو یاد رکھنا ہے ہر شخص کا رول یہ ہے کہ جو سوالوں کے جواب دیے جائیں گے جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان باتوں کو غور سے سننا ہے ان کو سمجھنا ہے اور جس طرح آپ پانی کے اوپر بلاٹنگ پیپر رکھتے ہیں یا سپنج رکھتے ہیں اور وہ ہر چیز ایبزارو کر لیتا ہے پانی اسی طرح سے آپ نے بھی جو باتیں سنیں گے ان کو سمجھنا ہے ان کو ایبزارو کر لینا ہے پہلی بات یہ آپ بات کر رہے ہیں ایکچول ڈیٹا کلیکشن کے ریفرنس سے اس کے بعد جو چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ظاہر آپ تو بڑے تیار ہو کے گئے ہیں آپ بڑے جوش و خروش میں گئے ہیں سارے سوال آپ نے لکھے ہوئے بھی ہیں آپ نے ساری ڈسکشن بھی کی ہوئی ہے اب یہ نہیں کہ آپ جاتے ساتھ ہی ایک دم آپ چھلانگ مار دیں اور ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے لوگ گھبرا جائیں اس کے اوپر تو آپ نے بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ نے ایکچول وہ سوال پوچھنے شروع کرنے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک دم ڈائیو نہیں لگا دینی سوالوں کے اندر آپ نے بات چیت کے انداز میں کنورسیشنل اسٹائل میں گپ شپ والے انداز میں آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے اور ان سے ان کی ریکوائرمنٹ لینی ہے اور اپنی ریکوائرمنٹ لینی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے سوالوں کے جواب یہ بات کرنے کے بعد جو اس بات کا آپ خیال رکھیں گے جس بات کو آپ فالو کریں گے وہ یہ ہے کہ جو وہ وکیبلری استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس وکیبلری کو سمجھنا ہے آپ نے اس وکیبلری کو استعمال بھی کرنا ہے اور جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہ ہو ان میں ڈسکنٹین اس میں کے اندر تو آپ نے جو انکنسٹنسی اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے اور ان کی زبان استعمال کرنی ہے تاکہ وہ آپ کو اپنی بات آسانی سے سمجھا سکیں ٹھیک ہے جی اینڈ لاسٹ ان کے ساتھ آپ نے لیول ٹو لیول پرسنل لیول پہ ایک ریلیشن قائم کرنا ہے پیئر لیول کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے پروفیشنزم ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک پرابلم کو حل کرنا ہے اس میں کوئی آپ کی لالچ نہیں ہے اس میں کوئی آپ کے اور موٹیوز نہیں ہے جب آپ اس طرح کھلے اور اوپن ذہن کے ساتھ آپ اینڈ یوزر کے پاس جائیں گے تو وہ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک کانفیڈنس کا ایک تعلق پیدا ہوگا اور جب وہ کانفیڈنس کا تعلق پیدا ہوگا اس وقت جو آپ کا اینڈ یوزر ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کو ریکوائرمنٹ اس کی سمجھ بھی آئیں گی یہ بات یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے یہ جو ڈیٹا کلیکشن کے میں نے بات کی آپ سے اس کے یہ کافی سارے اس کے اور بھی اسپیکٹس ہیں مثال کے طور پہ اس کا ایک ریپ اپ کا اسپیکٹ ہے اس کے بعد اس میں ڈیٹا سینٹرک انٹرویوز کے ریفرنس کے کا ایک اسپیکٹ ہے میں آپ کو ان کی کچھ ڈیٹیلس بتاتا ہوں جی تو ریپ اپ کا ایکسپیکٹ یہ ہے کہ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور میں نے ایسی بہت ساری باتیں کر دی ہیں ایسے اتفاق کے طور پہ جس پہ میں کہتا ہوں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اصل میں ساری باتیں ہی خیال رکھنے والی ہیں تو ریپ اپ میں آپ نے جس بات کا دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوزر سے یہ جان لیں سمجھ لیں کہ جو سکسس ہے وہ کیا ہے کس چیز کو وہ سکسس کہتے ہیں ود ریفرنس دیر پرابلم اور اس سکسیس کو میجر کرنے کا طریقہ کیا ہے مطلب اس کا کرائٹیریا کہ آپ کہ ہاں جی یہ سکسیز جو ہوگئی جب یہ سکسیز دو کلو گرام ہوگی تو فول ہے میں ذرا مذاق کر رہا تھا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں ٹھیک ہے جی ہمارا جو اس کام کرنے کا ٹائم تھا وہ دو گھنٹے تھا اور اس کو آپ جو تھے نا پندرہ منٹ کے اوپر لے ہیں یہ ایک میجریبل کرائٹیریا سکسیز کا ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کیوری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اتنے ویریٹ ڈیٹا استعمال کرنا پڑتا تھا ہمیں سارے پروسیسز کرنے پڑتے تھے آپ ان پروسیسز کو کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور کوالٹی امپروو کر دیتے ہیں یعنی کہ ایکوریسی بڑھا دیتے ہیں تو یہ ایک میجر ایک میجریبل کرائیٹیری آف سکسیز ہے جبھی جب آپ ساری ان سے بات چیت کر لیں گے یہ سب چیزیں باتیں سمجھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے فار دا بریلینٹ انسائٹس وچ دے آئر گیون یو اور اس کے بعد آپ اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں گے اگلا پوائنٹ کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اگلا پوائنٹ اس سے میں عزیز طلباء طالبات وہ یہ ہے کہ آپ سارے جو لوگ اس کنٹیکس میں کام کر رہے ہیں ان سے ملیں گے اور ڈیٹا کے بارے میں ساری معلومات لیں گے یہ میں کافی آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں میرے خیال میں اب ہم مزید اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں وچ از پوسٹ ریکوائرمنٹ کلیکشن پوسٹ کلیکشن میں کیا ہے پوسٹ کلیکشن میں یہ بات نہیں کہ آپ نے انٹرویو کیا آپ نے فیسیلیٹیٹڈ سیشنس کیے اس کے بعد ساری بات ختم ہو گئی نہیں نہیں, نہیں. اب آپ نے ڈی بریفنگ کرنی ہے اب جو لوگ انٹرویو کرنے گئے تھے وہ سارے مل کے ساتھ بیٹھیں گے اور چیز کو ڈسکس کریں گے پوائنٹ کو اور دیکھیں گے کہ کیا سارے لوگ ایک ہی فریکوینسی کے اوپر ہیں اگر وہ فریکوینسی کے اوپر نہیں ہیں تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کچھ گیپس آ چکے ہیں ان گیپس کو فل کرنا ہے گیپس کو فل کیسے کرنا ہے جو آپ نے نوٹس بنائے تھے جو سوالوں کے جواب لکھے تھے یہ سارا کام آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ انٹرویو کر کے آیا دو مہینے کے بعد یہ نوٹس اور گیپس فل کر رہے نہیں ایسا نہیں یا آپ نے اس کے اگلے دن کرنا ہے سی فار ایگزامپل یا اسی دن کرنا ہے اس کے بعد میں تو آپ ان نوٹس کو دیکھیں گے اور ان نوٹس کو پڑھ کے ان گیپس کو فل کریں گے اس کے کرنے کے بعد اب آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن بڑا بورنگ کام ہے میرے خیال میں ڈاکیومنٹیشن انتہائی امپارٹینٹ اور انتہائی ضروری کام ہے پہلا جو اس میں اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے سارا کا سارا وہ جو انٹرویو کیا تھا اور اس کو ایسی زبان میں لکھنا ہے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ جو شخص اس انٹریو میں موجود نہیں تھا وہ بھی اس کو پڑھ کے انٹرویو کو سمجھ لے آپ نے یہ بھی آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے پروسیسز آر دا کی بزنس پروسیسز آپ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان پروسیسز کے لیے ریکوائرمنٹ کیا تھی واٹ از ریکوائرڈ فرام دوز پروسیسز اور اس کے بعد آپ نے ایک میٹرکس بنانی ہے کہ کون سے یوزرز ہیں کون سے گروپ آف یوزرز ہیں اور کالم میں آپ نے ان پروسیسز کو آڈینٹیفائی کرنا ہے تو یہ بات تھی پوسٹ کلیکشن کی اس میں ایک اور میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا پوسٹ کلیکشن میں ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اس کی میں آپ کو ایک سلائیڈ بھی دکھاؤں گا وہ یہ جب آپ نے ساری کی ساری یہ جو ان پٹ لی تھی اس کو آپ نے ڈاکیومینٹ کر لیا آپ نے میٹرکس بنا لی سارا کچھ کر لیا اب آپ ان کی پرائرٹیز سیٹ کریں آپ کہیں جی ہاں ایک یہ پروسیس ہے یہ پروسیس ہے پروسیس اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے وٹ ایور تو بہتر یہ بیسکلی پہلے آپ چار کے قریب پروسیسز کو کریں اور اب آپ نے ان پروسیسز کی جو پرایورٹیز ہیں ان کو پرایورٹیز اسائن کرنی ہے ان کو پرایورٹیز کیسے اسائن کرنی ہے ایک نظر ذرا سکرین پہ ڈالیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک گراف بنایا گیا ہے ایک چارٹ کہہ سکتے ہیں جس میں ایکس ایکسس کے اوپر فیزیبلٹی ہے اور وائی ایکسس کے اوپر بزنس پروسیس کا بزنس امپیکٹ ہے یہاں پہ چار پروسیسز دکھائے گئے ہیں اس کو کوارڈرنٹ ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پروسیس اے ہے اس کا بزنس امپیکٹ سب سے زیادہ ہے اور وہ سب سے زیادہ فیزیبل بھی ہے اس لیے اس کی پرائیورٹی سب سے ہائی ہونی چاہیے جو پروسیس ڈی ہے اس کی فیزبلٹی بھی سب سے کم ہے اور اس کا بزنس امپیکٹ بھی سب سے کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پروسیس اے سے اسٹارٹ ہوں گے پہلے پروسیس اے کریں گے اس کے بعد سے بی یا سی پہ جائیں گے اور آخر میں پروسیس ڈی کریں گے مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ جب یوزر کو ایک ایسی چیز کر کے دکھائیں جس سے اس کا فائدہ بھی ہو یعنی کہ اس کا ایک بزنس امپیکٹ بھی ہے اور وہ مینیجیبل اور ڈویبل بھی چیز ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ نے پروسیس ڈی سے ڈیٹا ویروز کو بنانا سٹارٹ نہیں کرنا آپ نے اس پروسیس سے کرنا یا اس میں ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انڈر لائن ایگزمشن یہ کہ جو پروسیسز ہیں دے میچری میوچلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پروسیس اے کو کر سکتے ہیں اور اف کورس جب آپ چاروں کے چاروں پروسیسز کو امپلیمنٹ کر لیں گے تو یہ سارے مل کے چاروں مل کے ڈیٹا براؤز کو رن کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو یہ جو پہلے دو پوائنٹس تھے یعنی کہ پروجیکٹ پلاننگ اور یوزر ریکوائرمنٹ کلیکشن یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے اب آپ نوٹس پڑھیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں ان کو جو سوال ہیں ان کو آپس میں ڈسکس کریں اور ای میل کے دل... تھرو بھی پوچھیں اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ